وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور آج اس کا بدلہ مل رہا ہے تو وہ کہے گا کاش کہ میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کیا کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو غرض انتہائی زیادہ آجی اور انتصاری دعا کے اندر ہوتی ہے اور عبادت کسی چیز کا نام ہے تو اس لیے عبادت دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے پھر اس کو دعا کو عبادت کا مغذ کیا نا اس کی ایک خاص وجہ ہی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم کی فرما برداری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطلاعات ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے خود مجھے کیا کروں گا عطا کروں گا تمہیں جواب دوں گا جو تم مجھ سے مانگو گے وہ تو میں عطا کروں گا میں قبول کروں گا تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت ہے اس وجہ سے عبادت کا مغز موضوع اور عبادت بھی کیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت ہی ہوتی ہے ایک تو اس کہا اور دوسرا یہ کہ جب انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے نہ امید ہو جاتا ہے پھر صرف ایک اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے امیدیں باندھ کر صرف اسی ایک ذات سے مانگتے ہیں انتہائی اور ان کے ساری کے ساتھ ٹھیک ہے عبادت کے اندر بھی انتہائی زیادہ آرزی اور انکساری ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ایک دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے دو وجہ سے عبادت کا مغز کہا ہے ایک آیت کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کی اطاعت استجب اور دوسرا یہ کہ دعا کے اندر انتہائی زیادہ آرزی اور انکساری ہوتی ہے جو کہ عبادت کے اندر بھی پائی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو دعا کا دو دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے پھر سے دیکھیں حضرت انصر ربی اللہ دعا عنہ کی روایت ہے مشکات شریف سے لی گئی ہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا نسر و باب کا مزدور ہے دعا دعو ناقص کا دعا ان اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا پکارنا مخن، مخ یا مخ مخ ٹھیک ہے یوں بھی آتا ہے مخ اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈیوں کا گوڈا بیجا کسی بھی چیز کا مغز الباد بھی نسر ہے عبادت مساجر آتے ہیں عبادت کہتا دعا عبادت کا مغز ہے دو وجہ سے عبادت کا مغز کہا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے کہ ادعونی استجب مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اس وجہ سے عبادت کا مغز کہا ہے دوسرا اس وجہ سے کہ دعا کے اندر عام عبادت سے بڑھ کر زیادہ آج ان کے ساری پائی جاتی ہے اس لیے اس کو عبادت کا مغز کہا ہے ترکیب دیکھ لیجیے ادا امبتہ مخ و مضاف العبادتی مضاف مضاف مضافل مل کر خبر ادعا امبتا مخ مضاف العبادت مضافل مضاف مضافل مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے مخو مضاف اسمیا خبرد البادت مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی آپ تمام کو اس حدیث کا ترجمہ مختصر تشریح اور ترکیب سمجھنے میں آ گئی جی رول نمبر پانچ دس پندرہ چودہ چلیے رول نمبر دس سمجھ میں آئی بات چلیے نمبر پانچ حدیث ہے الحایا الحا شم من المان حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اشکاط شریف کی ہی حدیث ہے اشکاط شریف سے ہی لی گئی ہے الحیا او من المان حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ایمان کی ایک شاخ ہے حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے شعبہ حصے کو بولتے ہیں ٹکڑے کو ٹھیک ہے تو اب آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ایمان کا ایمان کی شاخ ہے ٹھیک ہے اور شعبے کا ترجمہ شعبہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے کیونکہ شعبہ تو ہے تو اگرچہ عربی کا لفظ لیکن ہماری اردو کے اندر بھی یہی عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اس فلاں چیز کے اتنے شعبے ہیں فلاں جو ہے نا اس میں اتنے شعبے ہیں وغیرہ وغیرہ تو بہرحال حال حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ایمان کا شعبہ ہے حیا ایمان کی ایک شاخ ہے حیا لفظ حیا الحا اس کے معنی ہوتے ہیں انسان کے چہرے کا خوف مذمت کے خوف سے یعنی بے عزتی کے خوف سے یا سزا کے خوف سے متغیر ہو جانا حیا کس چیز کا نام ہے چہرے کا متغیر ہو جانا بے عزتی کا ڈر سے یا سزا کے ڈر سے عام طور پر ہیا کس کو بولتے ہیں یعنی حیا کس کو سمجھا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ڈر خوف ایک تو ڈر اور خوف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ادب والا ہوتا ہے اور ایک عام ڈر والا ہوتا ہے ادب والا خوف جو ہوتا ہے وہ اس طرح جس طرح کے اپنے استاد سے ایک ہوتا ہے یا اپنے والدین سے ہوتا ہے انسان ان کے سامنے ہر قسم کی بات نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اس طرح جو ہے ہر ہر کسا ان کے سامنے نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کے ایک مقام ہوتا ہے اور ایک خوف ہوتا ہے ان کے مرتبے کا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سزا کا ڈر ہوتا ہے تو دونوں خوف اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے حیات اس کو بولتے ہیں تغییر الوجہ لخوف المزمتی او العقاب ٹھیک ہے تغیر الوجہ خوف المزمتی او العقاب کہ چہرے کا متغیر ہو جانا مذمت یا سزا کے ڈر سے ٹھیک ہے جی ایک دوسری حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے ستتر شعبے ہیں سیونٹی سیون ٹھیک ہے الحمان کے المان و لہو بےزب الیکان کے ستتر شعبے ہیں جن میں سے ادنا شعبہ ادنا حصہ یہ ہے رستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا ٹھیک ہے نا اچھا الحایا شعبہ لفظ شعبہ اس کے مطلب آتے ہیں ٹکڑا حصہ فرقہ گورو کئی سارے ترجمے آتے ہیں حصہ سے مین من مین جارا میں سے ایمان ایمان اچھا جی الحیا من شعبتوں میں کو ایمان کا شعبہ کہا حیا کا حیا کو ایمان کا حصہ کہا کیوں اس لیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے مسلمان انسان کا مومن ہو جانا ایمان لے آنا تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے تو یوں جب وہ ایمان کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے تو اسی لیے تاکہ وہ گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے ٹھیک تو حیاء بھی ایمان کا حصہ ہے اس کو حصہ اس لیے قرار دے دیا کہ یہی انسان کے اندر ایک حصہ ہوتی ہے شرم و حیا والی کے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے کیا ہوتا ہے رک جاتا ہے حیا کی وجہ سے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے وہ اتنے بڑے خدا کے سامنے کیا کرے گناہ کرے جیسے کہ ایک انسان ہے وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے وہ گناہ نہیں کر سکتا ہر کسی کے سامنے شراب نہیں پی سکتا ذنا نہیں کر سکتا اور ہر طرح کے گناہ نہیں کر سکتا تو اسی طرح تنہائی کے اندر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کیا کرتا ہے وہ حیا کرتا ہے اور شرم و حیا کی وجہ وہ کیا ہوتا گناہوں سے رک جاتا ہے تو گناہوں سے رک جانا یہی ایمان ہے تو شرم و حیا کی وجہ سے گناہوں سے رک گیا اور گناہوں سے رکنا ہی ایمان کا نام ہے تو اس لیے حیا کو کیا کہا ہے ایمان کا حصہ کہا ہے الحیا ईमान شعبت و من المان حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ایمان کی شاخ ہے حیا ایمان کا شعبہ ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے آگے بات سمجھ اب چلتے ہیں ذرا ترکیب کی طرف الحمو مبتدا شوبت شعبۃ الایمان ضرف مستقر صفات کیا چیز ظرف مستقر صفت کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظرف مستقر چار چیزیں واقع ہو سکتا ہے خبر صفت سلا اور حال ٹھیک ہے جی یہاں پر ظرف مستقر صفت پھر من جار المان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سابط مقدر کے اور یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کل کہ خبر والی صورت میں ہم اس کا مقدر فعل جو نکالیں گے وہ فیل بھی نکالیں گے اور اسم بھی نکالیں گے صفت والی صورت میں صرف اور صرف اسم نکالیں گے لہذا کل جس طرح ہم نے سبتا اور سابطن دونوں نکالے تھے آج ہم صرف ثابتتن نکالیں گے ٹھیک ہے نا ثابتتن صرف اور صرف ایک قسم کی کیوں؟ کیوں یہ صفت واقع ہو رہا ہے جی شعبۃ موصف من المان ضرف مستقر صفت من منجار المان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتتن مقدر کے ٹھیک الحیا او مبتدا شعبۃ من مین ظرف مستقر صفت من جار المان جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابت صفت کے موسوف صفت مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے مبتدا جو کہ الحیا ہے اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الحیہ او مبتدا شعبۃ الموسف من المان ظرف مستقر صفت موصف صفت مل کر خبر ٹھیک ہے جملہ خبر ہے موصوف صفت مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبری تو یہ حدیث بھی اس کا ترجمہ بھی اس کی مختصر تشریح بھی اور اس کی ترکیب بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ اور نمبر پانچ پندرہ چودہ دس چلیے تو نمبر پانچ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا آپ جو کہہ رہے تھے لکھی ہوئی تو ہو گئے نا آپ سب چلیے ترکیب پھر کر دیں چلے پھر کر دیتے ہیں الحم مبت شوبت موصوف من المان ضرف مستقر صفت من جار المان مجرور جار مجرور مل کر سابت صفت کے متعلق پھر سیغ سابطن اپنی موصوف شوبتون سے مل کر موصوف صفت مل کر یہ خبر ہو جائیں گے مبتدا الحایا کے لیے الحیہ او مبتدا اپنی خبر یعنی موصوف صفت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی الحیا مبتدا موصوف من الایمان صفات ظرف مستقر صفات موصوف صفت مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی یہ جی, جی رول نمبر 7 آپ ہیں اور سارے ہیں اب بتائیں آپ کو نہیں سمجھ بات کوئی ترجمہ ترکیب تشریح اور کیا نام ہے ان کا سامنے سے ہیں. رول نمبر مجھے اب یاد نہیں ہے تو خیر جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میت آپ سب کو ٹھیک ٹھیک دین کی سمجھ عطا فرمائے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا توفیقرمائے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت والی حافظ والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی خیر حافیت والا معاملہ فرمائے کتنوں سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ